دیا کہ مر جاؤ پھر ان کو زندہ بھی کر دیا کچھ شک نہیں کہ خدا لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے کسی مشہور واقع کی طرف متوجہ کرنا ہو تو الن ترا سے خطاب کیا جاتا ہے اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ, بنی کہ یہ بنی اسرائیل سے دشمن سے ملبوب ہو کر یا تعاون کی وبا سے خوف زدہ ہو کر اپنے شہروں سے نکل گئے ایک جگہ اللہ کے حکم سے سب مر گئے وہاں سے ایک نبی گزرے ان کی دعا سے وہ زندہ ہو گئے بعد نے لکھا ہے کہ بہوالۂ تورات سمعیل علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل بے عملی اور بد انتظامی کے نتیجہ میں فلسطینیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے اور کئی شہروں سے محروم ہو گئے بیس سال تک یہی حالت رہی ان کی اسی ضلت رسوائی کی زندگی کو موت سے تعبیر فرمایا گئے پھر سمعیل علیہ السلام نے ان کی اصلاح فرمائی اور انہیں منظم کیا اس طرح وہ اس قابل ہو گئے کہ فلسطینی دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں ان نواح ناس انسانوں کو کسی نبی کے ذریعہ اصلاح و اتحاد سے آراستہ کرنا اللہ کا فضل ہے ملاقنسلام ناسل اکثر لوگ پیغمبر کی شریعت کی بے قدری کرتے ہیں مسلمانوں خدا کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے کوئی ہے کہ خدا کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا اور خدا ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی وہ اسے کچھادہ کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے وضاحت وقاتل فی سبیل اللہ اس سے پہلی آیت میں دشمن سے ڈر کر بھاگنے والوں کا قصہ ذکر ہوا تھا جن کو بالآخر جہاد کے ذریعہ عزت کی زندگی نصیب ہوئی اس آیت میں حکم ہوا کہ تم بھی عزت چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں جنگ لڑو عالم اللہ حسمی عالم اور یقین رکھو کہ اس کام میں تمہاری دعائیں اللہ سنے گا اور تمہاری قربانیاں اللہ کو معلوم ہیں وہ ضائع نہیں جائیں گی مانزیق رضول جان کی قربانی کے بعد مال کی قربانی کا حکم دیا گیا جس کو اللہ تعالیٰ قرضے کی طرح واپس کر دے گا اتنا ہی نہیں بلکہ سات گنا بڑھا کر دے گا یہ آیت سن کر ابودہدا رضی اللہ عنہ نے اپنا باب صدقہ کر دیا تھا جس میں ہاتھ میں ہے اس کی راہ میں دوگی تو اور جاڑو اور سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے تو وہاں کے لیے جمع کر مِنْ تماس موسا إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقواتل في سبيل الله قال من أتيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقواتلوا قالوا وما لنا ألا نقواتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا بلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسا کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عاجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تعی کرو وہ کہنے لگے کہ ہم راہ خدا میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے علیہ السلام کے بعد جب سموئیل علیہ السلام کی محنت سے بنی اسرائیل میں جذبہ جہاد بیدار ہوا تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں جنگ کے لیے ہمارا ایک درنیر مقرر کر دیں وفاداری کا عہد لینے کے بعد بھی اکثر پھر گئے. إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَالُوا لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ من کا ان اللہ العلم والجسم من اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ خدا نے تم پر تعلق کو بادشاہ مقرر فرمایا وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر سکتا ہے بادشاہی کی تو مستحق ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں پیغمبر نے کہا کہ خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن وتوش بھی بڑا عطا کیا ہے اور خدا کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے وضاحت بقال نبی سمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے تعلق کو امیر لشکر مقرر کر دیا ہے وہ اپنے باپ کی گمشدہ غدی تلاش کرنے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے قوم کی قیادت بخش دی وہ قدآور اور خوبصورت جوان تھے اور صاحب علم بھی تھے چونکہ وہ بنیامین کی اولاد عوض سے تھے اور یہ خاندان تعداد میں کم اور غریب تھا اور نبوت کا سلسلہ بنی لابی میں اور حکومت بنی یہودہ میں چلی آ رہی تھی اس لیے بنی اسرائیل نے اعتراض کر دیا سموئل نے سمجھایا کہ یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے اور وہ تم پر علم اور صلاحیت کی بنا پر فائق بھی ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسا اور ہارمون چھوڑ گئے تھے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے وضاحت مقبار علام نبی ان نعیت ملک کی علیہ السلام نے حضرت تعلق کی قیادت صحیح ہونے کی یہ نشانی بتائی کہ ان کی امارت کے دوران وہ تابوت تمہیں واپس مل جائے گا جس میں سکینت اور موسا و ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے اور اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے بنی اسرائیل اس کو قبلہ نماز بناتے تھے اور جنگ میں اس کی وجہ سے حوصلہ بڑھتا تھا انہیں جب بدعمالی کی سزا ملی تو وہ تابوت فلسطینی چھین لے گئے اس کی بے ادبی کرنے پر شہروں میں وبا پھوٹ پڑی تو انہوں نے صندوق کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی طرف ہانک دیا فرشتے اسے تالوت کے مکان تک لے آئے ان نفیز داد کا لیا اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو تابوت کے اس طرح آنے میں اللہ کی قدرت اور تالوت کی امارت کا نشان ہے فلما متصلت عنوت بالجنود قال إن الله هضغت ليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني وبل لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشرفوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه آملوا اليوم جب تعلق فوجی لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ خدا ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے تو خیر جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا پھر جب تاروط اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے اور خدا استقلار رکھنے والوں کے ساتھ ہے وضاحت مبتلیکم بن حضرت تعلق نے وفادار اور سادو ساتھیوں کی پرخ کے لیے امتحان کیا گرمی کی شدت میں نہر سے صرف ایک طلوع کی اجازت دی تین سو تیرہ کے سوا باقی سب نے بے بےصبری دکھائی فرما جاں نہر کے پار ہو کر دشمن کا لشکر دیکھا تو مخلص ساتھی بھی گھبرائے بات کہتے ہیں کہ بے صبروں نے کہا تھا کہ جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ مشکل ہے کم من کمفیاتی اللہ کی ملاقات کا یقین رکھنے والوں نے کہا کہ اللہ کا عیزن ہو تو کلیل تعداد بھاری لشکروں پر غالب آ جاتی ہے اور اللہ ساگروں کا ساتھی ہے جانو تب جنو دال اپری والنا سب اب سرنا لا الْكَافِرِينَ فعزموهم بإذن الله وقتلت عبود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وَلَهُ دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرُسَّلِينَ اور جب وہ لوگ جالو اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو خدا سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر تو دارود کی فوج نے خدا کے حکم سے ان کو حضیمت دی اور دابود نے جالود کو قتل کر ڈالا اور خدا نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا لیکن خدا اہل عالم پر بڑا مہربان ہے یہ خدا کی آیتی ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بلا پیغمروں میں سے ہو جب مخلص جماعت جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں نکلی تو انہوں نے دعا کی جو قبول ہوئی دشمنوں کو شکست ہو گئی جالوت دل رہا تھا حضرت دارود بکریاں چلاتے ہوئے حالات معلوم کرنے آئے تھے انہوں نے گریل سے نشانہ لگایا اس کا سر پھٹا مر گیا تعلوت علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم جالوت کو مار دو گے تو بیٹی کا رشتہ دوں گا اور حکومت سونپ دوں گا انہوں نے وعدہ پورا کیا اور اللہ نے حکومت اور نبوتہ فرمائی وعلمه مما اور ایسے علوم بخشے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا کرنا چاہتا ہے نادار لوگ کہتے ہیں کہ جنگ کرنا نبیوں اور نیک لوگوں کا کام نہیں اللہ نے فرمایا اگر مقابلہ میں کھڑا نہ کیا جائے تو ظالم لوگ زمین کو فساد سے بھر دیں گے جہاد تو لوگوں پر اللہ کا فضل ہے تل کا آیا اللہ یہ واقعات بالکل سچے ہیں کسی سے سنے بغیر جب آپ نے ٹھیک بتائے ہیں تو یہ آپ کے پیغمبر ہونے کی دلیل ہے الْقُدُسِ ودی نیم بارس ملو موا فارو یہ پیغمبر جو ہم وقتن سوقت بھیج رہے ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے بعض ایسے ہیں جن سے خدا نے گفتگو کی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بڑھن کیے اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا تھیں اور روح القدس سے ان کو مدد دی اور اگر خدا چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافی ہی رہے اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگو کردار نہ کرتے لیکن خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے وضاحت دل کر رسول على اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مختلف کمالات میں ایک دوسرے پر فضیلت بخشی تھی اور بعض کو تو ہم کلامی کا شرف بخشا جیسے آدم علیہ السلام مشا علیہ السلام کو اور شب مراج میں خاتم النبیین کو بخشا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کے بیان میں امت کو ہدایت فرمائی تھی کہ ایسا انداز اختیار نہ کرو جس سے کسی نبی کی توہین لازم آئے یہودی اور عیسائی اسی وجہ سے لڑ لڑ کر تباہ ہوئے جائے آزود صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتا دیا ہے کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور یہ فخر نہیں بلکہ شکر ہے حمد لے لاہی کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا جس کے نیچے آدم اور ان کی تمام اولاد ہوگی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ سنت بیان فرمائی ہے جو اس نے اپنے بندوں کی ہدایتوں کو براہی کے بارے میں اختیار فرمائی ہے کہ وہ جبراً کسی کو ہدایت نہیں دیتا بلکہ عقل اور اختیار دے کر ہدایت کو واضح کر دیتا ہے تاکہ بندہ اپنی آزادی سے ایمان یا کفر اختیار کرے امتوں میں جو لڑائیاں ہوئیں وہ اسی آزادی کا نتیجہ ہے ورََ شاہ اللہ ورنہ اللہ چاہتا تو وہ لڑ ہی نہ سکتے وَلَكِنَّ اللہ یعنی اس کی حکمت یہی چاہتی ہے کہ بندوں پر ہدایت جبرن نہ ڈالی جائے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ یہ اختلافات سنت اللہ کا نتیجہ ہیں گھبرانے کی بجائے کام کرتے رہیں شفا ون کا الظالمون اے ایوان والو جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور نہ سفارش ہو سکے اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں وضاحت یا دین کی مضبوطی اور ترقی کے لیے جان مال کی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے پہلے جہاد کا حکم دے کر قصائے تعلق سے تاخیر فرمائی پھر مانزی یقر اللہ سے قربانی مال کا حکم دے کر اس آیت سے تاکید کی کہ روز قیامت زکوٰۃ و خیرات کام آئے گی باقی سہارے ختم ہو جائیں گے ول کافر اس آیت میں منکرین زکوت کو کافر اور ظالم کہا گیا ہے اسی بنا پر صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کی تھی آیت میں قیامت کی جو کیفیت بیان فرمائی ہے اس کا انکار بھی قرظ ظلم ہے الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا لوم له ما في السماوات وما في الأرض منزل الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه خدا و معبود پر حق ہے تو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہمیشہ زندہ سب کو سنبھالنے والا اسے نا براتی ہے نہ نیند جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترست حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے اس کی کرسی آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں وہ بڑا عالی رتبہ اور جنیل و قدر ہے اللہ لا الہ الا اوپر جہاد اور انفاق کا حکم دیا گیا تھا نفس انسانی کے لیے ان پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت نصیب ہو جائے تو یہی مشکل کام محبوب ہو جاتے ہیں اس لیے اس آیت میں اللہ کی معرفت بتائی گئی ہے اللہ کایات کے خالق و مالک کا ذاتی نام ہے لا را الا اللہ اس کے سوا کوئی الہ یعنی حقیقی مطلوب و معبود نہیں ہے الحض اللہ کا صفاتی نام ہے ہمیشہ زندہ جس کا نہ شروع ہے نہ آخر القیوم سب کو سنبھالنے والا جس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں اور کل کائنات اسی کے سہارے قائم ہیں لاتا ہو تم ورا نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند غربہ کرتی ہے یعنی غفلت اور کمزوری سے پاک ہیں لہو ما فسما آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہیں اسی کی ملک اور مملوک ہے کوئی دوسرا ایک ذرے کا بھی مالک نہیں دنیا میں عارضی ملکیت پر بھی اسی کا قبضہ ہے معمد الزی یشفو اللہ اس آیت میں ان لوگوں کی تردید ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء و یا کا اللہ کے دربار میں زور چلتا ہے جو چند اچھا ہی منوا سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں یہاں بتایا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی زبان بھی نہیں کھول سکے گا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آتی تحت العرش میں عرصے راہ کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا جتنی مدت اللہ کو منظور ہوگا میں سجدے میں پڑا رہوں گا پھر مجھے حکم ہوگا سر اٹھاؤ جو کہو گے کہ سنا جائے گا شفاعت کرو قبول کی جائے گی بخاری اور مسلم اور حدیث سے ثابت ہے کہ صالحین بھی اللہ کے عزم سے گناہ داروں کی سفارش کریں گے یا عالم و مابین ابیم و ما خلف اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے ماضی اور مستقبل کا پورا علم ہے یعنی جو کچھ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں اور جو آئندہ کریں گے وہ سب اللہ کو معلوم ہے ورنہ شاہ اور کسی کو اللہ کے علم سے کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکتا مگر جو خود کسی کو بتا دے ہے کہ سات آسمانوں کے اوپر کرسی ہے جس کے سامنے ساتوں آسمان و زمین اتنے چھوٹے ہیں جیسے جنگل میں پڑی ہوئی انگوٹھی اور اسی طرح کرسی سے بہت بڑا ہے آسمان و زمینوں کی دن رات حفاظت سے اسے تھکاوٹ نہیں ہوتی اور وہ بہت اونچا اور والا اس کی علم و قدرت کا کی کے پیمانوں سے نہیں ہو سکتا اس آیت میں کرسی کا ذکر ہے اس لیے آیت کہتے ہیں سب سے بڑی شان والی یہی آیت ہے گھر میں پڑھی جائے تو شیاتین جن نکل جاتے ہیں سوچے وقت پڑھنے سے انسانی اور جننی شیاتی سے حفاظت ہوتی ہے اور فرد نمازوں کے بعد سمجھ کر پڑھنے پر یہ بشارت دی گئی ہے کہ داخلہ نصیب ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ جن پہلوان کو کشتی میں دو بار گرا اس نے بتایا کہ جو شخص گھر میں داخل ہو کر آیا تک پڑھ لے شیاتی بدہواس ہو کر نکل الغی وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ لَهَا وَاللَّهُ <عَلِيمٌ> دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں اور خدا سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے لا وضاحت لڑائی الدین دین قبول کرنے کے لیے زبردستی نہیں ہے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اپنی مرضی سے کوئی قبول کرے یا انکار کر دے لیکن عادل کے نفاذ اور ظلم کے خاتمہ کے لیے جنگ لڑنے کا حکم ہے اسی وجہ سے اسلام ان کافروں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کرتا ہے جو اس کا قانون عدل تسلیم کر لیں اسلام قبول کر لینے کے بعد جو لوگ عمل نہ کریں ان کو بد عہدی سے روکنے کے لیے طاقت استعمال کی جائے گی ہماری یقف تابوت اپنے حد سے نکل جانے والے کو تابوت کہتے ہیں شیطان بھی تابوت ہے کہ وہ اطاعت کی حد سے اور اپنی حیثیت کی حد سے اونچا ہوا اور وہ انسان بھی تابوت ہے جو خدا کی بندگی کی بجائے اپنی بندگی اور اطاعت کرائے جو شخص شیطان اور بابی انسان کی اطاعت سے انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے اس نے مضبوط کنڈا تھام لیا جو مخالفت کی آدھیوں سے چھوٹ نہیں سکتا اور آزمائش کے زلزلوں سے ٹوٹ نہیں سکتا واللہ سمیع ملا سمی اس لیے کہ اللہ اس کی فریاد سننے والا اور اس کے حالات کو جاننے والا ہے بخاری و مسلم میں ہیں کہ لوگ عبداللہ بن سلام کو ان کے ایک خواب کی وجہ سے جنتی کہتے تھے خواب میں وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے لوہے کا ایک کنڈا ظاہر ہوا جسے پکڑ کر وہ گرنے سے بچ گئے آضو اس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کنڈا اسلام ہے اور یہی البت البسقہ ہے یعنی اسلام کا کنڈا ہی وہ مضبوط سہارا ہے جس کو تھام کر انسان گمراہی اور تباہی سے بچ سکتا ہے شاہی اور خانقاہی درباروں کے کنڈے نہ دنیا کی گمراہی سے بچا سکتے ہیں اور نہ آفرت کی تباہی سے نجات دلا سکتے ہیں اللہ هو الذین یخرجہم هُم مِنَ النُّورِ إِلَى أَصْحَابُ النَّارِ هُم <خالدون> جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں تو ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں یہی لوگ اہل دوست ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وضاحت ظلمات سے مراد جہالت اور زرالت کے طریقے ہیں اور انور ان سے مراد ایمان و یقین اور ان سے پیدا ہونے والے امان و اخلاق ہیں نور کا لفظ واحد لایا گیا کیونکہ وہ ایک ہی یعنی پیغمبر کا راستہ ہوتا ہے اور گمراہی کے راستے بہت ہوتے ہیں اس لیے ظلمات کو جمع لایا گیا یقنی جو ہم میرے ظلمات کا معنی ہے غلط عقیدوں اور برے کاموں سے بچاتا ہے یہ مطلب یہ مطلب نہیں کہ مومن پہلے شر کو بدت میں پھنسے ہوتے ہیں اللہ وہاں سے نکالتا ہے جیسے حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اشہد علم محمد الرسول الحاء سن کر فرمایا خرج من میں یعنی د کی آگ سے بچ گیا کیونکہ وہ پہلے آگ میں نہیں تھا ألم تر إلى الذي حاد إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشق فأتي بها من المغرب فبهد الذي كفروا بلا تم نے اس اس اس شخص کو کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا نے سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہ بولا کہ زندہ اور مارنا میں بھی کر سکتا ہوں ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے آپ اسے مغرب سے نکال دیجیے یہ سن کر کافی حیران رہ گئے اور خدا کو ہدایت نہیں دیا کرتا حد بابن اراق کے بادشاہ نمرود کو بڑا دیوتا سمجھ کر لوگ پوچھتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے جب باطل خداؤں سے بیزاری کا اعلان کیا اور بتوں کو توڑ دیا تو ان کے باپ نے جو عہدے دار تھا مقدمہ دائر کر دیا بادشاہ نے اللہ کی دین ہوئی بادشاہی کے غرور میں ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا میرے سوا تمہارا رب کون ہے انہوں نے جواب دیا میرا رب وہ ہے جو بے جان میں جان ڈالتا ہے اور جانداروں کی جان نکالتا ہے نمرود نے کہا یہ کام جو میں کرتا ہوں پھر موت سزا قیدی کو بلا کر چھوڑ دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا اس نے نہ تو بے جان میں جان ڈالی اور نہ قتل کیے بغیر روح قبض کی اس کا جواب اہم تھا ابراہیم علیہ السلام نے بحث کو توڑ دینے کی بجائے یہ فرمایا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال دے وہ حق کا رہ گیا. لیکن ایمان لانے کی بجائے ابراہیم السلام کو قید کر دیا اور اس کی کانسل نے زندہ جرانے کی سزا سنا <تصفيق> اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتحا کے گزر ہوا تو اس نے کہا کہ خدا اس کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا تو خدا نے اس کی روح قبض کر لی اور سو برس تک اس کو مردہ رکھا پھر اس کو اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ پڑے رہے اس نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم خدا نے فرمایا نہیں بلکہ سو برس پڑے رہے ہو اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی گلی نہیں ہے اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں کر جوڑے لیتے ہیں اور ان پر کس طرح گوشت پوچھ چاہتے ہیں جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے وضاحت اوکل مرا قرجہ پہلے ہدایت سے نکل کر گوراجی میں گرنے والوں کا ذکر ہوا اب تعجب و حیرانی سے نکل کر نور یقین پانے والے کا ذکر ہے حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے جب بکت نثر نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا اور قطر عام سے بچے ہوئے یہود کو قیدی بنا کر لے گیا تو عزیر علیہ السلام جو ابھی کم عمر نوجوان تھے بنی اسرائیل کی اسرحِ حال کی کوشش کرتے رہے انہیں نبوت ملنے کے بعد حکم ہوا کہ بیت المقدس میں چلے جاؤ وہ جب آباد ہو جائے گا تو وہاں لوگوں کو تبلیغ کرنا بستی کی حالت دیکھ کر تعجب سے کہنے لگی تعمیر بس کچھ ایسے ہی خیالات میں پڑ کر تعجب کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی سو سال کے بعد اٹھا کر پوچھا کم لبیست تم کتنی مدت یہاں پڑے رہے ابز روح کے وقت سورج شروع ہو چکا تھا اور زندہ ہونے پر دیکھا کہ غروب کے قریب ہے ایک دن بلکہ ہوں اللہ تعالیٰ نے سمجھا تم تو یہاں سو سال ٹھہرے ہو میری قدرت سے تمہارا وجود بھی صحیح و سالم رہا اور تمہارا کھانا بھی خراب نہیں ہوا لیکن اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ گوشت مٹی ہو چکا ہے اور وہ سیدھا ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں پہلے عبارت بات ہے یعنی ہم اسے زندہ کریں گے تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ بستی کا دوبارہ آباد ہونا اللہ کے لیے آسان ہے اور تاکہ تجھے لوگوں کے لیے موت کے بعد دوبارہ زندگی کا نشان بنائے جب مردہ گدھے کا زندہ ہونا صاف دکھائی دیا تو کہنے لگے کہ میں اب اس علم تک پہنچ گیا ہوں جس میں تعجب کا بھی دخل نہیں ہوتا کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قاتل ہے ہر لوگ کو اللہ کی قدرت پر یقین ہوتا ہے اور نبی کا یقین تو اونچے درجے کا ہوتا ہے وہ مشاہدہ کی طلب اس لیے کرتے ہیں کہ تبلیغ میں سے کہہ سکیں کہ یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے بنی اسرائیل ستر سال کی قید اور غلامی سے آزاد ہو چکے تھے اور شاہ فارس کیف کی, کی امداد سے بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کر چکے تھے وزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے تورات مکمل سنا دی اور لکھوا دی حالانکہ مخت نشر نے اس کے تمام مسکر جلا دیے تھے لوگوں نے کہا کہ موسا علیہ السلام تو تختیوں پر لکھی ہوئی رائے تھے لوپ پیدا ہوا تو انہیں اللہ کا بیٹا جبل ان اللہ عزیز حکیم اور جب ابراہیم نے خدا سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا خدا نے فرمایا کیا تم نے اس بات پر یقین نہیں کیا انہوں نے کہا کیوں نہیں لیکن میں دیکھنے اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اتمین کامل حاصل کر لے خدا نے فرمایا کہ چار جانور پکڑ کر اپنے سے مانوس کر لو اور ٹکڑے کرا دو پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے اور جان رکھو کہ خدا غالب اور حکمت ہے. وَإذْ قَالَ رَبِّ عَرَنِي دوسری مثال ہے کہ اللہ ولی اللہ عام اللہ مومن کا مددگار ہوتا ہے انہیں نور یقین کے اعلیٰ دراجات پر پہنچاتا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے ایمان کے کے بعد مشاہدے کا شوق تھا اللہ تعالیٰ نبیوں کو ام یقین کے درجے پر پہنچانے کے لیے مخفی حقیقتوں کو ظاہر کر دیتا ہے اعلی کرم تو نہیں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ حضرت ابراہیم مردوں کے زندہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں لیکن سوال و جواب اس لیے کیا گیا کہ لوگوں کو انبیاء کے متعلق شک کی بدغمانی نہ ہو جواب ہواب کیا ایمان تو ہے لیکن اطمینان چاہتا ہوں جو چیز دلائل کے ذریعے معلوم ہو دل میں اس کے مشاہدے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے دیکھ لینے کے بعد انتظار ختم ہو جاتا ہے اسی سکون کا نام اطمینان ہے لیکن مشاہدے کا اطمینان انبیاء کی شان ہے عام مومنین کو ذکر سے جو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ دل کے یقین ہی کو کہتے ہیں فَصُرْهُنَّ ہن ان جانوروں سے پیار کر کے ایسے مانوس کر لو کہ تجھے دور سے پہچاننے اور بلانے پر دوڑے آئیں کسی معتور مطلب روایت سے ثابت نہیں کہ وہ جانور کون کون سے تھے اور مردوں کو زندہ کرنے کا نمونہ دکھانے کے لیے مخصوص جانوروں کی ضرورت بھی نہیں جزعن. پھر چاروں طرف قریب کے ہر پہاڑ پر ان کا کچھ حصہ رکھ دو تاکہ چاروں جانور جب چار طرف سے آئیں گے تو حسر کا منظر معلوم ہوگا لفظ جز سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گوشت کا کچھ حصہ مراد ہے کیونکہ زندہ جانور کو پہاڑ پر بٹھانے کے لیے کُلہ واحد کا لفظ مناسب تھا یعنی ایک ایک کو بٹھا دو اسی لیے تمام مفصرین صرف بال اتفاق کہتے ہیں کہ سم مجال سے پہلے عبارت معروف ہے کہ انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت آپس میں ملا دو قرآن کا یہ دستور ہے کہ جب بعد کے الفاظ سے بات معلوم ہو رہی ہو تو اختصار کے लिए کچھ عبارت معذوب کر دیتا ہے جیسا کہ فقل نظر آثاط الحجر کے بعد فن فجرت منہو کی عبارت ہے ظاہر ہے کہ فن سے پہلے یہ عبارت معروف ہے تو موسا علیہ السلام نے پر لاٹھی مار دی. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو ہر جانور کے بکھرے ہوئے ٹکڑے پہلے آپس میں مل گئے پھر پورا وجود تیار ہو کے بعد دوڑ کر ان کے پاس آ گئے اللہ عزیز الحکیم یعنی اللہ کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں وہ غالب ہے اور اس کی حکمت کا یہی تقاضا ہے کہ مردوں کو زندہ کرے اور ہر نیک و بد کو ان کی محنت کا پھل دے دے جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں سچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں اگے اور ہر ایک بال میں سو سو دانے ہوں اور خدا جس کے مان کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے وہ بڑی کوشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے وضاحت فی صبی کے مراد ہر وہ کام ہے جو رضا اللہ کی طلب میں اس کے دین کی حفاظت یا ترقی کے لیے کیا جائے مسلمانوں کی انفرادی یا اجتماعی ضرورت کو پورا کرنا بھی اس میں شامل ہے تمسی کے ذریعہ سبیر اللہ پر جو سات سو سواب گیا فرمایا جس نے جہاد کے لیے خرچ بھیج دیا اور خود گھر میں رہا اسے سات سو گنا ثواب ہوگا اور جو خود بھی جہاد میں نکلا اور خرچ کیا اس کو سات لاکھ گنا سباب ملے گا <الصح> اللہ خراخی والا ہے زیادہ سے زیادہ دینا اس کے لیے مشکل نہیں اور سب کی نیت اور حیثیت کو جانتا ہے جو خوش دلی سے خرچ کرے اسے اعلیٰ درجہ اور جو بے دلی سے دے اس کو کم درجہ ملتا ہے اور تندرست آدمی کی ایک کھجور سرمایہ دار کے ایک ڈھیر سے زیادہ قیمت پاتی ہے الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أدوهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبرها أذى والله غلي حليم جو لوگ اپنا مال خدا کے رستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں ان کا صلہ ان کی پروردگار کے پاس تیار ہے اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایزا دی جائے اس سے تو نرم بات کیا ہے دینی اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے اور خدا بے پرواہ اور بردوار ہے وضاحت لَا يُتبعونَ مَا مَنَّمْ وَلَا <عزَاد> من کا معنی احسان جتانا اور ازا کا معنی رنج پہنچانا کسی پر احسان کا تذکرہ اس انداز سے کرنا کہ وہ شرمسار ہو بڑی کمزرفی ہے اور اسے تعین و توہین کا نشانہ بنانا تو اس سے بھی بڑی کمینگی ہے مسلم شریف میں ہے کہ تین قسم کے آدمیوں سے قیامت کے دن اللہ کلام نہیں کرے گا اور نہ نظر کرم فرمائے گا احسان جتانے والا چادر یا شلوار ٹخلوں سے نیچے لٹکانے والا اور جھوٹی قسموں سے سودا بیتنے والا قول خیر حاجت مندوں اور سے شفقت کی بات کہہ دینا اور ان کے ناپسند معافی دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کی وجہ سے کسی کی تدلیل کی جائے آضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات صدقہ ہے اور مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا بھی نیکی نہیں کی ہے اللہ صدی کا حکم اپنے لیے نہیں بلکہ بندوں کے اپنے بھلے کے لیے دیتا ہے وہ حوصلہ مند ہے کہ بخیلوں اور احسان جتانے والوں کو بھی دے رہا ہے اس میں یہ سبق ہے کہ دوسروں کا بھلا اور ناداروں کو معاف کرنا بہت اونچا کام ہے یا <تصفيق> مینو اپنے صدقات تو خیرات احسان رکھنے اور ایزا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روزے آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کے مان کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا برس کر اسے صاف کر ڈالیں اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی سلا حاصل نہیں کر سکیں گے اور خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا وضاحت یا تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح ریاکار منافق کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اسی طرح احسان جتانے والوں کے صدقات برباد ہو جاتے ہیں فماسالح کماسال صفوان صاف چٹان پر مٹی کی تہہ جمی ہوئی ہو اس میں فصل بو دیا جائے پھر اس پر زور کی بارش پڑ جائے تو مٹی فصل سمیت بہ جاتی ہے اور پتھر گنجا رہ جاتا ہے ریاکار کا دل پتھر ہے اس پر ظاہر نیکی کی مٹی ہو جس پر صدقے کا بیج بو دیا جائے تو خدا کے انصاف کی بارش پتھر کے سوا ہر چیز کو بہا لے جائے گی احسان جتانے والے کا یہی انجام ہے واللہ لا فَإِن لَم يصبها فطل اور جو لوگ خدا کی خوش حاصل کرنے کے لیے اور دلوں کے یقین سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باپ کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو جب اس پر مہ پڑے تو دگنا پھل لائے اور اگر مہنگ نہ بھی پڑے تو فہار ہی صحیح اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے وضاحت وہ تصن عام فسند اور دل سے یقین باندھ کر یعنی جو لوگ اللہ کی غذا کے لیے مال خرچ کریں اور دل سے یہ یقین بھی رکھیں کہ اللہ قبول فمائے گا کما سائی جنت ربا ان کی خیرات کی مثال اس باغ جیسی ہے جو بلند جگہ پر ہو اس پر اچھی بارش ہو جائے جتنی ضرورت ہو اتنا پانی رہ جائے اور باقی بہ جائے اس کا پھل دوسرے باغوں سے دگنا ہوگا یعنی دل کی زمین کی والی ہو تو خیرات کی جتنی بارش ہوگی اتنا اثر زیادہ ہوگا فَإِن لَم يصبها کی زیادہ نہ ہو تو بھی فہار یا شبلن جتنا صدقاء نجات کے لیے کافی ہوگا <تَتفَكَّرُونَ> کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھا کر آپ پکڑے اور اس کے نن بچے بھی ہوں تو ناگا باغ پر آپ بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راخ کر ڈھیر ہو جائے اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو احدکم تکون وضوحدو کسی بوڑے کا بہترین باغ ہو اور اس کے بچے نادان ہوں اس پر اچانک آگ وہ گولا گزر جائے اور وہ باغ جل جائے تو اس کو کتنی حسرت ہوگی نہ خود کمانے کے قابل اور نہ بچوں سے امید اسی طرح ریادار اور احسان جتانے والے قیامت کو افسوس کریں گے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ تفسیر بھی کی ہے کہ جوانی میں نیکی ہوں اور بڑھاپے میں بدی تو قیامت کو جوانی کی نیکی بھی کامنا آئے گی آمنوا انفقوا من تم <حَبِيلٌ> میرو جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا پسند نہ کرنا کیا اگر وہ چیزیں تمہیں لی جائیں تو وجود کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لو اور جان رکھو کہ خدا بے برواہ اور قابل ستائش ہے مزوحت انفقو من تو یہ بات وہ چیزیں ہیں جو جائز طریقہ سے حاصل ہوں اور عمدہ بھی ہوں ما کسب سے بڑا تجارت ملازمت یا مزدوری ہے وَمِمَّا لكم من الارض زمین کی پیداوار کو الگ بیان فرمایا ہے چونکہ اس کے عرصے کا حساب دوسرے اموال کی زکاعت سے الگ ہے ممافنا کے لفظ میں ہر قسم کی اجناس شامل ہیں لیکن حدیث کی روح سے جلدی گل سڑ جانے والی سبزیوں پر اچل فرد نہیں اس میں سے نفر صدقہ کرنا چاہیے ولاد یم ابو الخبی حسن سکون حرام اور ردی مال خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو جو خدا بہترین رزق دے اس کی راہ میں گندی چیزیں دینا گستاخی بھی ہیں اور باعث شرم بھی ورض تم اور تمہارا اپنا یہ حال ہے کہ ایسی چیز لینی پڑے تو آنکھیں نیچے بغیر لے نہ سکو یعنی خبیص اور ردی وہ ہے جسے تم پسند نہ کرو اور جان لو کے اللہ تمحتاج نہیں اور ہر ذرہ اس کی تاریخ میں لگا ہوا ہے صدقہ میں اپنی ضرورت اور خیال رکھو تما <سلام> ہوا يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا تصيرا وما يذكر إلا راكل الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نزوتم من نذ فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار أردكنا شيطان كتهانا معنا وہ تمہیں تندرستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے اور خدا بڑی خوشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے وہ جس کو چاہتا ہے دارائی بخشتا ہے اور جس کو دارائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی اور رسیح تو وہی روک قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں اور تم خدا کی راہ میں جس طرح سے خرچ کرو یا کوئی نظر مانو خدا اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کو کوئی مددگار نہیں وضاحت اچھا شاہطان بہن ڈالتا ہے کہ دین کے لیے خرچ کرتے رہو گے تو دنیا کے لیے بھیک مانگنی پڑے گی وہ یہ امر حکم بالخصا لیکن فلم بینی کی عیاشی شادیوں کی بیہودہ نمائش اور لیڈروں کے استقبال کی آئش کے لیے حوصلہ دیتا ہے کہ پیسہ دل بہلانے اور وقار بنانے کے لیے ہوتا ہے و اللہ ہو یا اور اللہ تعالیٰ نیکی مختص کرنے پر معافی اور مزید برکت کا وعدہ دیتا ہے وغیرہ ہو آنکھ اور اللہ وسیع خزاروں والا اور نیت و عمل کو جاننے والا ہے مستحق لوگوں کو بے حساب دے گا مسلم شریف ہے کہ ایک آدمی کا نام لے کر بادل کو حکم ہوا کہ اس کے باغ میں پانی پہنچاؤ اس نے اپنا عمل یہ بتایا کہ آمدنی کا تہائی راہ خدا میں صدر کرتا ہوں اور باقی اہل و ویات اور باپ کے لیے رکھ لیتا ہوں یہ اتر لحق مدمۂ حکمت دین کے فہم اور ستری فکر کو کہتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے مال کے صحیح استعمال و تقسیم کے لیے حکمت دیتا ہے وَمَا إِلَّا بقدر طاقت پورا کرنا فرض ہے ناجائز کے لیے ہو تو پورا کرنا بنا ہے اور اللہ کے سوا مخلوق کے نام پر نظر ہو تو وہ شرک ہے وَأَنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ هَذَا هُدَاهُمْ وَمَا هُمْ مُهْتَدُونَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا <قُبْلَمُون> اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا اور خدا کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے اور مومن تم جو مال خچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے اور تم تو جو خرچ کرو گے خدا کی خوشبوضی کے لیے کرو گے اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا وضاحت صدقات سن یہاں نفلی صدقات مراد ہیں جنہیں ظاہر دینا بھی اچھا ہے خصوصا جب ترغیب کے لیے دیا جائے لیکن پوشیدہ دینا افضل ہے کیونکہ وہ ریاض پاک اور اس میں مہداف کی خدابی کا لحاظ ہوتا ہے نفر صدقہ پوشیدہ دینے والا قیامت کو عرصے الحیح کے سائے میں ہوگا شریف میں ہے کہ ایک آدمی تین راتیں پوشیدہ خدقہ کے لیے نکلا لیکن غلط سے فہمی سے چور زانیاں اور بخیل غنی کو دے دیا وہ پریشان ہوا تو خواب میں بتایا گیا کہ تیرے اس صدقے کی برکت سے تینوں کو توغہ نصیب ہوگی گئی فرق نہ آپ کو ارانیہ دینا اصل ہے لگی صاحباً انفاق و جہاد کی توفیق دینا آپ کے ذمے نہیں وہ اللہ کا کام ہے لوگوں کی بخر اور بزری پر نہیں بلکہ تکلیف جاری رکھے کا اظہار کیا گیا فرماتے ہیں کہ اس آئب کے نزول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاج کافروں پر فرض کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی لیکن یہ اجازت نسل خیر کے لیے ہے فرزقات صرف مسلمانوں کا حق <متصفيق> ہے للفقراء الذين احشروا في <متصفيق> سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيناهم لا يسقلون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم اور ہاں تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو خدا کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرح جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مامنے سے آر رکھتے ہیں یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے نہ شخص ان کو گری خیال کرتا اور تم قیافت سے ان کو ساتھ پہچان لوگے کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ چھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ پتہ اس کو جانتا ہے فقیر وہ ہے جس کا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو یعنی صدقات کے اصل مستحق وہ فقیر لوگ ہیں جو صحاب صفا کی طرح جہاد یا تعلیم و تبلیغ دین میں پابند ہو گئے ہیں لاستہ اب کاروبار کے لیے زمین پر چل چھ نہیں سکتے کیونکہ وہ سوال سے بچتے ہیں اس لیے نواز لوگ انہیں غنی ہی سمجھتے ہیں حالانکہ چہروں سے ان کی فاقہ کشی کا اندازہ ہو جاتا ہے وہ سخت ضرورت کے لیے بھی بگائیوں کی طرح لبٹ کر نہیں مانتے وہ ایسے لوگوں کی خدمت کے لیے اعزاز اکرام کے ساتھ تم جتنی خراب دو گے وہ اللہ کو خوب معلوم ہے تمہیں اس کا بھرپور نظر دے گا جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پشیدہ اور خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا سرا پروتھ کے پاس ہے اور, قیامت کے نہ طرح کا خوف ہوگا اور نہ جو لوگ دین کے مستقل خادموں کے لیے دن رات ظاہر اور دوشیدہ خط کرتے ہیں وہ اور, اور غم نہیں ہوگا